الحمد اللہ الحمد اللہ سید رسول وسلا تو وسلام معلا سید الرسول و خاط مل محمد مصطف والا عل و اصفاب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 زبان مبارک کا اپنے خواہش ارادے نہیں کھلونی اللہ دے محض تقدیر اور اردے دال کھلونی اسی نال آپ سرکار بولتے نے تو اللہ دے محبوب کا بولنا رب کا بولنا ہو گیا رب کا بولنا اللہ دے محبوب کا بولنا ہو گیا اللہ کا دینا محبوب کا دینا تو محبوب کا دینا رب کا دینا, دینا, دینا ہو گیا ابھی اس واسطے کہ ادھرو بندے والے ارادے سے مک گئے نہردے ہی خالق الاد رہ گئے وہ تقدیر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 جی آم آخی نکا بال معصوم ماسو ایمار ہوں یہ خبر نہیں پہ سان نہیں پتا کہ بال معصوم نہیں ہوں معصوم تو صرف نبی ہوں ماسم ان جہے گاہ ممکن نہ ہو جہاں کول گنا ہو چوتھے سال کے بال مکالے ملتے تھا ویک پخانے کھے ویک کھے بال پخانے نہیں کھے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 لفظ آم پہ فرد ہے کدی مانا بھی سوچ جائے کی پہ جانا کہ اسی طرح جہل برادری رڑوڑ مروڑ رڑوڑ درگے وہ جد دعا کرودہ ماسوم بارہ امام وہ نام مراد تو سننی ہے اس طرح سونا تیو ای تمیز چودہ معصوم کہڑے گی بیٹھا نزدیک صرف سوا لاکھ کمو بیش نبی نے اور کوئی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 اچھا ایک ہوسان خدا کو کتنے خدا دا کا شریق ڈائی کرے آدھے تو چی آ کر سننا تھا ہوئے سننا تا جی پہلے پیٹ پوجا بعد میں کام پی ہوں ہو. پہلو پیٹ پوجا بعد میں جی قوم پیٹ دی پوجا کرے اے مسلمان ہے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 یہ روکنا ہی نہیں میری تاریم کردا احترام کردیا میم تو سامنا نہ کرو روکو نہ اس واسطے میں کم زدہ بیٹھا وا حضرت پہلو گل حکم دیسو ہرور دس حضرت بن جمان آپ فرماند نے امی ار مومنی اگر تو حق دے رہا تو ہٹے گا حق میں راہ ہٹے گا اچھا توکاں گے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 صحابی فرمان دے نے اگر ساہم راتھ ہوا گے روکے گا تلوار مار مار بہت حضرت عمر بن خطاب جواب جب سنیا فرما نہیں سفا رہا امر پالو خوش ہو گئے خوش ہو کے فرما نہیں سب تاریفوں اللہ دیا نہیں جن میرے سنگی کے بڑا چھڑے نے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 ہزور پاک نے حکم فرمایا تو سب بکر پیچھے چلے جائے حدیث صحیح حدیث صحیح مسرد احمد دندر موجود حدیثیسی ہوایا دیسو حضور در صابی سی اگر تلا فدن آپ فرمند امیر المومنین اگر تو، اگر تو حق تیرا حق تو ہٹے گا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 سب تاری اللہ دیاں نہیں جنہیں میرے دے بڑا چھے نے جے جی میں ٹیڑھا ہو گا میں سدھا کر دیں گے اتنے کوئی جاہلے نہ سمجھے کوئی بے نہ سمجھے کوئی اوترا نہ سمجھے کہ حضرت صدیق کے اکبر کول برائیاں ہونیا سن <hazan> <hazan> حضرت عمر کول برائیاں ہونیا تھا جنہ دے بارے خود اللہ دے محبوب ضمانت دیتی ہوگی ایک تو بین بادی ابھی بکروں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 <S liquid> سمجھ بولو تو حضرت, حضرت فاروق اعظم بادشاہ نے خلیف خلیفہ نے وقت خلیفہ پھر غم چیٹھے نے تو گم کہی گل دا ہے گم اس گل کا ہے کہ میں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 نہ پتا مولی مولوی ماں وارا سات لمبے ہاں ندیوں کے موج کٹی چی خلق رسول والا کوئی نہیں گل کریں گے تو نک تو کو بہ نہیں سکے گا طالب خود بچے طالب جہے مدرسے حضرت کمرے چ کو نہیں داخل ہو سکتا اوہ تو محبوب خدا سن جنہاں دی محفل پا صحابہ نو اٹھن جی نہیں کرنا الفت نہیں سی ہو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 کیوں آئے حبیب نہیں دیا اللہ دبیب تلہ ہے رب سونے لوگوں کے دلوں اپنے محبوب دی حیبت اور خوف بٹھایا سمجھ نہیں لگی نے مطلب یہ نکلیا اللہ نظیر اللہ د رب کا ڈر دے اپنا ڈر نہیں دے ہزور را. دا خلیفہ دن. حضور کی سیرت چ رنگے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 جیا جی توجو نال اس ساری گل سمجھا کے ان کے بٹھائی ہے گل کہ حق سب تو حق سب تو وڈا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 حضرت فاروق کے آزم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور نہیں عمر دو دی حکومت ماں پہ آخری کھیڑا ویخا پہ بیٹی پی آخری عمر نہیں ویختا عمر میں رب سے ویستا پیا ماں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 हाकिम भी हक प्रस्त सर कौम भी समझ आ रही ने कोई ना हम समझो जिस हाकिम आपना डर दवा आपना रबदान ना देवान ओ आप ही शायद फिरा होंगे ने कौम ओ बनती दी दी पुजारी उन्होंजारी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 جب جو برتی ہو رہے کی کر دا سارا برانا کر سکتا سارا ننگا کر کے بیٹری مار وہ گال مول مشہور ہے کوئی ایک بندہ سی او جناب ہے او, او میڈیکل کرا سا کہ کیوں سر دھواں نکلتا پہ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 شام روپیہ کما لو روٹی کھا لوگ کو گنا سی ڈرنا ڈر در کے تے برا کام نہیں کرنا توجہ لاؤ حاکم نہ ڈرے رب تو آملہ بھی نہیں ڈرے گا حاکم ڈر پوے پو عملہ بھی ڈرنا کہ نہیں ڈرنا جب حاکم خدا تعالی کا خوف دل چکی بیٹھا ہوئے ہوملہ کیوں نہ ڈرے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 توجہ اے اے خدا دکھو رکھا حاکم دا خدا دکھو عملہ خدا حاکم بھی خدا ہو نا تو پھر باہر دی دنیا اس بادشاہ نو تو کمبی توجہ تجے بغیر دا شو کر کے تے جنرل کرنل بننے والا تو سدر بننے والے ہو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 رب دیکھ کی, کی خری رب دے کی, کی خرید رب دونوں کچھ نہیں سمجھتے تب دن کچھ نہیں سمجھتے الٹا آدھا آن؟ شاعر ساڈے ساڈے مقرر سڈے شاعر نعت خون ہوکی کھڑے گے آ ڈر ہوئے سنیا اور ڈری نہ ہوئے ڈرن کی تو کریے توں روس پاک رہتے تبھی پاک رہ نبی, نبی پاک سے را یارویں دتی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 نمبر ہے تو وڈے تو واسر سرے یہ تا کر کے انہاں پچھنا کیوں انہاں دے دل چ خدا دا خوف ہوگی نا تو سجنا نہ اب رسول دی اللہ اچھا او حکومت والی گل چیرانیاں والے پاس آنا ہوں پیر سن فاروق آزم ت فرماندے نے شکر اس ذات دا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 فرمایا صاحبہ صاحب راب تے دربار والے تے تو آ کے شیر بانی بابی ہو گئی تو گل تو سچی چادر پائی پہ لوکا پہ بابی پکا کٹ کی مطلب جا سچی گل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 ہوئے ہوئے ہوئے بابا دا تڑ لگے گا کل میں بس بابا جی بس میں کبلا جی ہوں جدو میں تیرا وچھا کٹا کھول لوا تیر گھر کا سامان چک لوا تیری کوتی کھول لوا تو میں بابے کے دروازے چو نہیں لنگ ستا لنگ پوا گا تو تیری کوتی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 اگلے دن ایک مکر آیا ہے مکروی خدا دی خدا بٹھا گول ہویلی لکھے پتا نہیں تقریب تے تھے پیرف شاہ صاحب مروانے ٹٹے ارف علی شاہ صاحب پچھلے سال ایتکی تن بلایا نا پرسو ات شاہ صاحب کی پہنتے آ جی پٹھے دی وڈ لینی جاندی قسم خدا بھی کر اور وہ تو دے دے بشا صاحب کے ڈیرے تل کر گئے جو میں مرکی کیتا پہلو تو میں موضوع آیا سارا سمجھایا قرآن آدیش کے میں جہل لوگ جڑے فضیلت بیان کرتے ہیں کسی عمل کی یہاں جہلوں بھی پتا نہیں کہ فضیلت کی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 میں کیا مر اتنا لگے آنے, آنے؟ میں آخیا اٹھو سارے چلیے پیر ہوران کی کوئی نہ چڈیے شاید ہر شاید چک موڈے تکھیے تو اتوں جب ٹرن لگیے تو پیر ہو رہی سان تل تو پینڈ تھی اس بابے کا چشتیاں شریف کے تقریر تھی میں آخیا بابا جی چل لگے توں تو, تو میں آیا مگر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 और फिलत बयान बाकी कर बाकीन की अहमियत खत्म कर दे गुना की छुट्टी दे दवा देती पता ही को नहीं भी बयान किए करना आदीस कुरान का मतलब माना की भारत लिया जाताब मैं ख्या मैं शाह साहब ना शाह जी जे मुठ पठी पांड मुंजी दबहान अल्लाफ हो जाती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 ماشاء اللہ خطے پاکستان حدرت صاحب فلانے آ رہے وہ سب پتا کو نہیں کتا بھاؤ کے کسے سورج بھوکتا ہے کسم خدا دی کر کے کتے بہڑے باقاعدہ کفر تین بھاؤکتا جڑا لان پی رکھی جائے کہ رب دنیا بنا <تصفح> کے توڑی جا سڑنے والی توڑی جانا ہے یہاں نالوں مول کتے نہ چنے ہوئے کتا نکاح تو نہیں ترنا وہ بہ کے گا تو دشمن نو بھوکے کے گائے بھوکے تو ساڈا ایمان لے گیا ہے سجڑا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 ایس وقت اے ہوئی لعنت اس برلوی قومیں چاہیی کہ حق دین قرآن شریعت نو پشا رکھے ہویا ہے کسے ملہ دے عمل نو اگگے چاکیتا ہے کسہ پیر دے عمل نو اگگے چاکیتا ہے کسے کسے دے عمل نو اگگے چاکیتا ہے کسے لیڈر دے عمل نو اگگے چاکیتا ہے شریعت حضور کسے دے واسطے دلیل نہیں رئی آج حق جیڑا ہے و کانڈ پچھے اور باتل اس قوم دے گیا آگیا ہے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 وہ بول میرا نال میں وہ وہ وہ نے نے اگر غلط غلط کیتے ہے جیالت کرنی دور جاؤ میں سی ہوں پھر میں بولوں گا ادھا گھنٹہ اور بولوں گا